ان لدی نہ آمنو بشک وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لدی اور جو یہودی ہیں وہ اور جو عیسائی ہیں وہ اور جو ستارہ پرست ہیں ستارے کی پوجا کرنے والے ہیں یہودی ہو عیسائی ہو ستارے کی پوجا کرنے والے ہوں کوئی بھی کافر ہو کوئی بھی مشرک ہو من آ منا بلاہ ولکوم ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان رکھے اس کا عقیدہ درست ہو وہ عاملہ صالح اور اچھے عمل کرے مومن اچھے عمل کرے یا جو کافر ہے وہ مومن بن کر اچھے عمل کرے فلا اجرہم اجرو ہم ربی ہم تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس اولا خوف نل نہ ان پر کوئی خوف ہوگا زنون اور نہ و غمگین ہوں گے ربط دیکھیں منی اسرائیل کی تباہی کا ذکر ہے ذلت و رسوائی کا ذکر ہے پھر عروج کا سبب بتایا جا رہا ہے اگر ایمان لاؤ گے اچھے عمل کرو گے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس بھی اجر ہے اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے ٹینشن سے خوف سے غم سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد کر دے گا سکون چین اطمینان ہوگا برکتیں ہوں گی اور بالفرض کوئی آزمائش آئی بھی تو تمہارے دل میں اللہ تعالی سکون کو نازل کر دے گا حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں بظاہر تو ایک آزمائش ایک امتحان ہے لیکن شہادت کا وہ رتبہ ہے اور اللہ تعالی اس میں ایسی لذت رکھتا ہے عام شہید کے متعلق حدیث پاک میں ہے کل بروز قیامت جب وہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالی اس سے فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے تو وہ جنت کی نعمتیں پانے کے بعد یہ سوال کرے گا اے پرورتگار بس ایک ہی تمنا ہے پھر دنیا میں جاؤں پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں پھر دنیا میں جاؤں پھر تیری راہ میں کٹ جاؤں جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ وہ شہادت کی جو لذت ہے وہ مجھے پانی ہے اب دیکھیں بظاہر شہید کا جسم کٹ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ لذت دے دیتا ہے کہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر وہ لذت ہے جس کی وہ تمنا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایسا کرم فرماتا ہے اب اگلی جو آیت معیشت فرمایا جا رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے وہ اور یاد کرو جب اخذ ہم نے لیا می تم سے پکا وعدہ پکا عہد و اور ہم نے بلند کیا فا فا کم پہاڑ کو ہم نے تمہارے اوپر بلند کیا ان کی ناشکری یہ تھی کہ موسا علیہ السلام جب تو شریف لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے کہا یہ تو مشکل کتاب ہے ہم اس کو نہیں مانتے آپ آسان کتاب لے کر آئے تو حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام نے کوہ طور کو اشارہ کیا تو کوہ تور سر پر آ گیا اور آپ نے فرمایا اس کتاب کو تسلیم کر لو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا تو اس وقت انہوں نے پکا وعدہ کیا کہ اب ہم اس کتاب پر عمل کریں گے اس بات کا ذکر ہے خدو ہم نے فرمایا پکڑ لو مضبوط تھامو ما آتیناکم جو کتاب ہم نے تمہیں عطا کی بی قوت مضبوطی کے ساتھ قوت کے ساتھ اسے تھامو یعنی اس پر عمل کرو وذکرو اور یاد رکھو معافی جو اس میں موجود ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ تو توریت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی مل جائے گا اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اسی طرح قرآن کو جو سمجھے گا اور عمل کرے گا اس کے دل میں بھی اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور وہ پرہیزگار بن جائے گا اب ان کی ناشکری کا بیان ہے تم فر طئی تم ممبات ضالب تم اس کے بعد پھر گئے موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد توریت صرف تم نے تاکوں میں سجانے کے لیے رکھی مفسرین فرماتے ہیں منی اسرائیل کیا کرتے توریت کو چومتے غلاف میں رکھتے اسے اوپر سجا دیتے لیکن اسے پڑھتے نہیں تھے اسے سمجھتے نہیں تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے آج مسلمانوں کی بھی حالت ہے چومنا شہادت ہے آنکھوں سے لگانا بہت بڑی شہادت ہے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے گلاف میں لپیٹنا اور غلاف میں رکھنا تعظیم ہے سبحان اللہ اوپر رکھنا بہت بڑی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ قرآن کی بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرمائے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بھی قرآن پاک کا ادب نصیب فرمائے وہاں بڑی بے ادبی لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے لیکن بات یہ ہے کہ چومنا بھی سعادت ہے آنکھوں سے لگانا بھی سعادت ہے اوپر رکھنا بھی سعادت ہے لیکن قرآن کے پانچ حق ہیں اس حق کے متعلق سوال کیا جائے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا دوسرا حق ہے قرآن کو پڑھنا تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کرنا اور پانچواں حق ہے قرآن کی دعوت عام کرنا کیا ہم یہ حقوق ادا کرتے ہیں یہ پانچ حقوق ادا کر دیں تو انشاءاللہ دنیا میں سمر جائے گی اور آخرت میں سفر جائے گی اور اسی کا عنوان ہے خوشگوار زندگی جب قرآن کو سمجھیں گے تو عمل کا جذبہ بیدار ہوگا جب عمل کریں گے تو ہماری زندگی انشاءاللہ اللہ خوشگوار بن جائے گی تو فرمائے خما <تصفح> قول تم من بار پھر تم توریت سے پھر گئے صرف سجانے کے لیے رکھ دیا لیکن اس کو نہ سمجھا نہ عمل کیا اگر اللہ تعالی چاہتا تمہیں ہلاک کر دیتا اور تم جہنم میں چلے جاتے لیکن اللہ نے فضل کیا اور اپنے محبوب قریب صلی اللہ علیہ ولی وسلم کو دنیا میں مبوز کر دیا اب تم زندہ ہو تم اس نبی پر ایمان لا اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤ فلا فضل اللہ علیہ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا وہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لکن تم مین الخاصرین ضرور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے لیکن اب بھی اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ یہ ڈھیل اللہ کا فضل ہے فائدہ اٹھاؤ اور ایمان لے آؤ اور مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اب سرکشی کا ذکر ہے اور اللہ کے عذاب کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر یہ لازم تھا کہ وہ ہفتے کے دن دنیاوی کوئی کام نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں جمعہ مقدس دن ہے ان کے یہاں ہفتے کا دن مقدس تھا مگر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمعے کی اذان سے پہلے بھی کاروبار کر سکتے ہیں اذان ہوتے ہی کاروبار بند کر دیں کوئی دنیاوی کام نہ کریں۔ اور جب جمعے کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کاروبار کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے پورے ہفتے کے دن اور رات میں کوئی دنیاوی کام جائز نہیں تھا تو ان کی ایک قوم تھی بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ وہ تھا جو دریا اور سمندر کے کنارے رہتا تھا ان کی گزر اوقات مچھلیوں پر تھی اللہ تعالی نے ان کی آزمائش فرمائی پورے ہفتے مچھلیاں بہت کم آتی ہیں اور ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں بعد مفسرین نے فرمایا کہ آپ یوں سمجھیں کہ اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ پانی نظر نہیں آتا اب وہ کہتے کہ ہفتے کے دن تو مچھلی کا شکار حرام ہے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے تو وہ صبر کرتے اور باقی دنوں میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں گزر اوقات بھی مشکل ہو جاتے تو کچھ عرصے تک وہ صبر کرتے رہے پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے ایک ناجائز تدبیر کی وہ تدبیر یہ کی کہ اس دریا کے قریب اس سمندر کے قریب انہوں نے نہریں کھود اور نہریں کھود کر اپنے علاقوں میں بڑے بڑے تالاب بنائے اب کیا کرتے ہفتے کا دن آتا تو نہر کا منہ کھول دیتے جیسے یہ نہر کا منہ کھولتے تو پانی سمندر سے اور دریا سے گزر کر تالاب میں جمع ہو جاتا وہ پانی سے وہ تالاب بھر جاتے بڑے بڑے تالاب تھے اور وہ مچھلیوں سے بھر جاتے اب وہ مچھلیاں دوبارہ واپس نہ جا سکیں اس لیے نہر کا منہ بند کر دیتے پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے جب حضرت داؤد اللہ نبینا والی صلاح وسلام نے ان سے فرمایا تم یہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو یہ تو حرام ہے تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اتوار کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں ہفتے کے دن تو ہم صرف دو کام کرتے ہیں نہر کا منہ کھولتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نہر کا منہ بند کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہی تو مچھلیوں کا شکار ہے جب مچھلیوں کو تم نے تالاب میں قید کر لیا تو شکار تو ہو گیا تو کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم تو یہ کام ستر سال سے کر رہے ہیں ستر سال ہو گئے تھے. اگر اللہ ناراض ہوتا تو عذاب آ جاتا ستر سال سے یہ ہمارا معمول ہے تو اس قوم میں بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا انہوں نے بستی کے اندر دیوار کھینچ دی اور کہا کہ ہم اپنے گھر اپنے سارے سامان الگ کرتے ہیں تم سے ہم بات چیت نہیں کریں گے کہ کہیں تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب نہ آ جائے تو وہ الگ رہنے لگے اور جو گناگار لوگ تھے وہ بستی کے دوسری طرف بیچ میں دیوار تھی ایک دن صبح یہ نیک لوگ اٹھے تو کہا کیا بات ہے کوئی آواز نہیں ہے چولا اگر جلے گا تو دھواں اڑے گا کوئی دھواں اڑتا ہوا نظر نہیں آتا دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو پوری بستی میں بندر ہی بندر تھے جب بندر گئے تو یہ بندر ان کے قریب آتے یہ بندر تو بن گئے تھے لیکن پہچاننے کی ان میں صلاحیت تھی یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ان کو لپٹ لپٹ کر یہ روتے اور رشتہ دار ان سے کہتے ہم نہ کہتے تھے گناہ مت کرو تم نہیں مانتے تھے تو وہ سر کے اشارے سے وہ یہ اظہار کرتے کہ ہم سمجھ رہے ہیں باقی ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے خریش باغ میں آتا ہے کہ تین دن کے بعد یہ سب ہلاک ہو گئے حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے وہ بندر یا خنزیر یا کوئی اور جانور کی شکل اختیار کر لے تو تین دن سے زیادہ وہ قوم زندہ نہیں رہتی یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے یہ بات نہیں ہے بندر تو ایک جانور پہلے سے ہے جس قوم کو بندر بنایا گیا وہ قوم حدیث پاک کے مطابق مسلم شریف کی روایت کے مطابق وہ قوم تین دن کے اندر ہلاک ہو گئی یہ لوگوں کی غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے قرآن کے نور سے دور ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ یہ بندر وہی ہے کیونکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے اس کی نسل باقی نہیں رہتی وہ نسل چل ہی نہیں سکتی فرمایا و اور بے شک علیم تم الدی نہ سبت مانے ہفتے کا دن سٹرڈے فیس سب ہفتے کے دن کے بارے میں جن لوگوں نے سرکشی کی تم انہیں جانتے ہو فقلنا پس ہم نے فرمایا لم ان لوگوں سے کو نو ہو جاؤ قرادہ تن دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ کارادہ مانے بندر ہم نے انہیں بندر بنا دیا فض نہ بس ہم نے کیا اس واقعے کو نکالا نکال کہتے ہیں عبرت اس واقعے کو ہم نے عبرت بنایا لما بہین یدہ ان لوگوں کے لیے جو اگلے ہیں وما خلفہ اور جو پچھلے ہیں یعنی یہ واقعہ اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت ہے اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے واقعہ عبرت ہے اب دیکھیں یہ جو بندر بنا دیے گئے یہ کوئی مشرق یا کافر یا یہودی عیسائی نہیں تھے یہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل توریت کو ماننے والے تھے یہ یہودیت تو بات کی پیداوار ہے توریت میں بھی اسلام ہے انجیل میں بھی اسلام ہے زبور میں بھی اسلام ہے قرآن میں بھی اسلام ہے ہر نبی نے اسلام ہی کی تبلیغ فرمائی تو یہ مسلمان تھے لیکن جب انہوں نے گناہ کیا تو ان پر عذاب آیا آپ مجھے بتائیے ہم خود غور کریں جب وہ ایک گناہ کریں تو عذاب آ جاتا ہے ہم دن رات سینکڑوں گناہ کرتے ہیں یہ ڈائریکٹ حرام کام نہیں کر رہے ایک تدبیر کر رہے ہیں اور اپنی غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شکار نہیں کر رہے ہم تو تالاب میں مچھلیاں لے رہے ہیں لیکن پھر بھی انہیں پکڑ لیا گیا ہم تو جان بوجھ کے جھوٹ بھی بولتے ہیں نمازیں قزا کرتے ہیں مسلمانوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں حرام کمائی کرتے ہیں رشوت کا لینا دینا سود کا لینا دینا اور ماں باپ کی نافرمانی فرمانی کون سا ایسا گنا ہے جو ہم مسلمان نہیں کرتے جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے بلکہ نعوذ باللہ بلّہ ذالک ایک بڑا خطرناک گنا ہے وہ بھی اب یہ عام ہو گیا ہے وہ گناہ اس قدر خطرناک ہے کہ بسا اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے وہ گناہ ہے گناہ کر کے گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ مرض عام ہو گیا فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں باجے سنتے ہیں بے پردگی ہو رہی ہے شادی کے ناجائز رسومات ہیں گناہ کر رہے ہیں لیکن کم از کم گناہ کو گناہ تو سمجھے جو غلط ہے اس کو غلط تو تسلیم کریں یہ ڈبل گنا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے کیونکہ بسا اوقات بعض ایسے گناہ ہیں جو حرام قطعی ہیں حرام قط جو گناہ ہے یہ گناہوں کی ایک قسم ہوتی ہے اس گناہ کو جو گناہ نہ سمجھے وہ کافر ہو جائے گا مثلاً کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے نماز نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں تو کافر ہو جائے گا کوئی شخص شراب پیتا ہے خمر پیتا ہے اور وہ اسے حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا کوئی سود کا لینا دینا کرتا ہے اور سود کو پروفٹ سمجھتا ہے سود کو کہتا ہے سود نہیں ہے تو سود حرام قطعی ہے اس کو حلال سمجھنا کفر ہے تو حرام کو حرام سمجھنا گناہ کو گناہ سمجھنا ضروری ہے طرح کہ کیا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے ما کل لتقین اور یہ واقعہ ہم نے بنایا تمام لوگوں کے لیے نصیحت لیکن یہ نصیحت کن کے لیے فائدے مند ہے لل جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں پرہیزگار ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے مرنے کا تصور عطا فرمائے سب یہیں رہ جائے گا نہ دوست کام آئے گا نہ والدین کام آئیں گے نہ رشتہ دار کام آئیں گے جن دوستوں کی وجہ سے جن رشتہ داروں کی خاطر گناہ کیے ہیں اللہ کے غضب سے وہ نہیں بچا سکتے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے خود بھی نور قرآن سے منور ہوں دوسروں کو اس کی دعوت دیں جب ہم کسی کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں علم دین کی دعوت دیتے ہیں ایک جملے پر الحمدللہ حدیث سپاق کے مطابق ایک سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے تو ہمیں تو یہ دعوت خوب خوب دینی چاہیے میسج کے ذریعے فون کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے گھر گھر جا کر ہو سکے تو وہ پمفلیٹ حاصل کر کے گھر گھر پہنچائیں اپنے رشتے داروں کو پہنچائیں جنہیں آپ پہنچا نہیں سکتے انہیں ٹی سی ایس کر دیں یعنی آپ کا جذبہ ہو کہ کوئی شخص نہیں بھی آ سکتا کم از کم میرا پیغام پہنچ جائے قرآن کا پیغام پہنچ جائے کبھی بھی اسے موقع ملے گا وہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن کی دعوت عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی دعوت کی برکتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے اور ہم نے نام تو رکھ دیا خوشگوار زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں اور تمام مسلمانوں کی زندگیاں خوشگوار فرما دے اور دونوں جہاں کی سلامتی اور کامیابی عطا فرمائے وہ عید اور یاد کرو جب قلم موسا موسا علیہ السلام نے فرمایا لقوم ہی اپنی قوم سے ان اللہ یا مکم باق بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو موسا علیہ صلاۃ والسلام کی قوم میں ایک قتل ہوا اور قوم نے یہ سوال کیا کہ اس کا قاتل کون ہے حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا گائے ذبح کرو تمہیں قاتل کا علم ہو جائے گا قالو وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں قال اہ ان مین الجاین آپ نے فرمایا میں نادان بننے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مذاق کرنا ٹٹا کرنا یہ نادانوں کا کام ہے امبیاں علی تو والسلام اس سے محفوظ ہیں اب انہیں حکم تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کرے انہیں قاتل کا علم ہو جائے گا مگر انہوں نے سوالات کیے قالد اولانا وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے ماگی وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے اعلی ان نہا آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقرۃ اللہ فاردوں والا بکر وہ گائے ایسی ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچی ہے فارد کے معنی بوڑھی بکر کے معنی بچی بین بینظالغ نہ بوڑھی ہے نہ بہت چھوٹی ہے عوانم بین نظالغ اس کے درمیان ہے یعنی جوان گائے ہے فلو کستم کرو ماتو مرور جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اب ان کے لیے کافی تھا کہ وہ ایک جوان گائے کو ذبا کر دیتے قلود اولنا کا وہ بولے آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے ماں لو نا وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے لو اس کا رنگ قولا ان نہ یقول ان نہا آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے بقرۃن وہ پیلی گائے ہے فاق الحا اس کا رنگ گہرا پیلا ہے ناظرین اور یہ پیلا کلر یہ پیلا رنگ دیکھنے والوں کو برا نہیں لگتا بلکہ دیکھنے والوں کو یہ خوش کر دیتا ہے جب انہوں نے یہ سنا کہ جوان گائے ہے پھر جب یہ سنا کہ پیلی گائے ذبا کرنی ہے یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے پیلی گائے تو کبھی دیکھی نہیں اور وہ بھی ڈارک یلو کلر کی گائے بہت گہرا پیلا کلر ہو اور پھر ایسی گائے نگاہ کو بھی اچھی لگتی ہو بولے آپ اپنے رب سے دعا کیجیے گلنا ماہی وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے بقرشہ علئی بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی گایوں میں ہمیں اب شبہ پڑ گیا ایسی گائے کی تفصیل مزید بتائیں یہ گائے ہم کہاں سے حاصل کریں وہ انشا اللہ <لَمُحتدون> اور اگر اللہ نے چاہا انشاء اللہ بے شک ضرور ہم اس گائے کو پا لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اگر وہ انشاءاللہ اللہ نہ کہتے تو کبھی اس گائے کو نہ ڈھونڈ سکتے جب کوئی شخص اپنے کام میں انشاءاللہ کہے تو اللہ تعالی اس کا کام آسان کر دیتا ہے قالا ان نہا بقرا آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہے لادی زمین میں ہل چلانے کی خدمت اس سے نہیں لی گئی ولا تسکل ہر اور نہ ہی اس گائے نے کھیتی کو پانی پلایا ہے مسلمتن بے عیب ہے لاشی یا تفیہ اس میں کوئی داغ نہیں اب گائے کی مکمل تفصیل ہو گئی جوان گائے ہو پیلی گائے ہو اس نے کبھی کھیتی میں ہل نہ چلایا ہو نہ کھیتی کو کبھی سیراب کیا ہو پانی پلایا ہو اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو اگر آپ کوئی بھی کلر کی گائے لیتے ہیں اگر ریڈ کلر کی گائے لیتے ہیں تو اس میں کبھی سفید یا بلیک کلر کے دھبے ہوتے ہیں یا وائٹ کلر کی لیتے ہیں تو بلیک جو ہے اس میں داغ ہوتے ہیں یا مکمل پیلی ہونی چاہیے ان سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو خود انہوں نے نبی سے سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کی اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام سے سوالات کرنا اور خصوصاً سوالات کرنا بحث کرنے کے لیے یہ نادانی ہے اور مشکلات کا باعث ہے قال العنا جی اب انہیں اپنی نادانی کا احساس ہونا چاہیے مگر یہ سدی قوم تھی کہ کہنے لگی اب آپ نے درست بات ہمیں بتائی نظالم فضا باشوہ پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا وماں کاد یا اور وہ ذبا کرنے کے قریب نہ تھے انہیں ذبا کرنے کا ارادہ نہ تھا مگر مجبور ہو کر اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا وہ گائے کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گائے ایک نوجوان کی تھی اور اس گائے کا قصہ مفسرین نے اس طرح لکھا کہ ایک نیک صالح شخص تھے اللہ تعالی نے انہیں الہام فرمایا کہ ان کا انتقال ہونے والا ہے تو وہ اپنی گائے کے بچے کو لے کر آپ جنگل میں گئے اور جنگل میں اس گائے کو چھوڑا اور کہا ہے مالک کو مولا یہ گائے میں تیرے سپرد کرتا ہوں پھر آپ آ گئے اور انتقال ہو گیا جب آپ کا بچہ جوان ہوا تو یہ نوجوان اپنی ماں کا بڑا فرموردار تھا اپنی آمدنی کے اس نے تین حصے کیے تھے ایک حصہ وہ اپنی ماں کو دیتا ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا اپنی رات کے اس نے تین حصے کیے ایک حصے میں آرام کرتا ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا یہ نوجوان جب جوان ہوا تو ماں نے کہا بیٹا گائے جنگل سے لے کر آؤ یہ جنگل میں گیا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی وہ گائے اس کے ہاتھ میں آ گئی وہ گائے لے کر آیا ماں نے اس سے کہا یہ گائے جا کر بازار میں بیچ کر آؤ یہ بیچنے کے لیے گیا اور فرمایا کہ جب سودا ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر مجھ سے کنفرم کر لینا تین دینار اس نے قیمت رکھی اور سودا ہو گیا گاہک رقم دینے لگا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا گاہک نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آپ اس کی ڈبل قیمت لے لیں تین کے بجائے چھ لے لیں اس نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر تمہیں گائے نہیں دے سکتا گھر پر آیا تو ماں نے کہا بیٹا اب اس کی قیمت چھ دینار کر دو اب اگر کوئی گاہک آئے تو سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا قیمت چھ دینار کر دی اور وہی گاہک پھر آیا اور سودا طے ہو گیا اس نے کہا کہ مجھے گائے دے دو اور یہ قیمت لے لو کہ ماں سے مشورہ کروں گا گاہک نے کہا چھ نہیں بارہ دیتا ہوں تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کرو میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری ماں کے پاس آؤں تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آخر کار وہ اپنی ماں کے پاس آیا ماں نے کہا بیٹا یہ گاہک انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے اب یہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ بتاؤ کہ ہم گائے ابھی بیچیں یا نہ بیچیں اور جب بھی بیچیں تو گائے کی کیا قیمت مقرر کریں جب وہ پھر بازار میں گیا تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس فرشتے نے کہا بیٹا ابھی اس گائے کو مت بیچنا بنی اسرائیل تم سے یہ گائے خریدیں گے اور گائے کی قیمت تم یہ مقرر کرنا کھال بھر سونا دیا جائے اب یہ بنی اسرائیل جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ گائے کو لینے کے لیے آئے تو یہ دنیا کی واحد گائے تھی جو پیلی گائے تھی اس کا رنگ بہت زیادہ پیلا تھا لیکن دیکھنے والوں کو بہت پیاری لگتی تھی یہ جوان گائے تھی اس میں کوئی عیب نہیں تھا اس میں کوئی کسی اور کلر کا داغ نہیں تھا اور اس نے کبھی کھیتیلایا تھا اور نہ ہی کھی کو سیراب کیا تھا نہ اس پر کوئی کبھی سوار ہوا تھا جب انہ قیمت پوچھی تو تین دن 3 اس پر گائے کی قیمت تھی نوجوان نے کہا کہ اس گائے کی قیمت کھال بھر سونا ہے تو بنی اسرائیلی ناراض ہو کر چلے گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے پھر ڈھونڈتے رہے آخرکار انہیں یہ گائے کھال بھر سونے کے عوض خریدنی پڑی اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سلا عطا فرمایا مفسرین فرماتے ہیں یہ اس کی ماں کی خدمت کا صلا ہے اس نے اپنی ماں کی خدمت کی ماں کا کہنا مانا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سلا عطا فرمایا